دَائِمُونَ اور جب اسے کوئی نعمت ملتی ہے تو بڑا بخیل بن جاتا ہے سوائے ان نمازیوں کی جو اپنی نمازوں کی پابندی کرتے ہیں اس بیماری کا اللہ تعالیٰ نے جو انسان کا خالق ہے ایک ہی علاج بتایا ہے کہ وہ بندہ اس دنیا میں اللہ کا ہو کر رہے اس نے جو فرائض عائد کیے ہیں انہیں پابندی سے ادا کرے اور جن برے افعال و اخلاق سے اس نے منع کیا ہے ان سے اجتناب کرے ایسا کرنے سے اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کے اندر ایسی روحانی قوت پیدا کر دیتا ہے کہ جب اس پر کوئی مصیبت آتی ہے تو جزہ فضا میں مبتلا نہیں ہوتا بلکہ اس ایمان و یقین کے ساتھ اسے برداشت کرتا ہے کہ رب العالمین کی تقدیر میں ایسا ہی ہونا لکھا تھا اس لیے ہمت و عظیمت کے ساتھ صبر کرتا ہے اور اللہ سے دعا کرتا ہے کہ اے رحم الرحمین اسے اس کے سر سے ٹال دے اور جب اللہ تعالی اسے دولت سے نوازتا ہے تو اس کا شکر ادا کرتا ہے کہ و غرور میں مبتلا نہیں ہوتا آپ اسے باہر نہیں ہو جاتا اور اس مال میں اللہ اور بندوں کا جو حق ہوتا ہے اسے نہایت خوش دلی سے ادا کرتا ہے بلکہ اس کی جو مالی حیثیت ہوتی ہے اس کے اعتبار سے غریبوں محتاجوں بےکسوں یتیموں اور بیواؤں پر ہمیشہ خرچ کرتا رہتا ہے آیات 22 سے 35 تک اللہ تعالیٰ نے جزا فضا اور شدت حرص و تما سے شفا پانے کے اسی نسخے کیمیا کو بیان فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دونوں بیماریوں سے اللہ تعالیٰ ان کو شفا دے گا نمبر ایک جو اپنی نمازیں پابندی کے ساتھ اور ان کے ارکان و شروط اور سنن کی رعایت کرتے ہوئے ادا کرتے ہیں نمبر دو ان کے مال میں اللہ نے مانگنے والوں اور محروموں کا جو حق مقرر کیا ہے اسے بطیب خاطر ادا کرتے ہیں نمبر تین بعض بادل موت روز قیامت اور اس دن کے جزا و سزا پر ایمان رکھتے ہیں نمبر چار جب وہ شیطان کے نرغے میں آ کر کوئی فعل واجب چھوڑ دیتے ہیں یا کسی فعل حرام کا ارتکاب کر بیٹھتے ہیں تو اللہ کے عذاب کا تصور کر کے ان کے جسموں پر کپ کپی تاری ہو جاتی ہے اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ اللہ کا عذاب کسی کو بھی اپنی گرفت میں لے سکتا ہے اس سے بے خوف ہو کر کافر و منافق ہی زندہ رہتا ہے مومن اپنے رب کے خوف سے ہر وقت کانپتا رہتا ہے نمبر پانچ وہ لوگ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں یعنی ذنا اور لواتت سے بچتے ہیں اور شوہر و بیوی اور اپنی لونڈی کے سوا کسی کے سامنے اپنی شرمگاہ نہیں کھولتے البتہ اگر وہ اپنی بیویوں سے جمع کرتے ہیں یا ان لونڈیوں سے جنہیں اسلامی جہاد یا شرعی طور پر خرید کر حاصل کیا تھا تو وہ قابل ملامت نہیں ہیں اگر کوئی شخص ان دونوں طریقوں کے سوا کسی اور طریقے سے عورت کو حاصل کرتا ہے اور اس سے جمع کرتا ہے تو وہ اللہ کے مقرر کردہ حد سے تجاوز کرنے والا قرار دیا جائے گا نمبر 6 اور وہ لوگ امانتوں اور عہد و مواسیق کی حفاظت کرتے ہیں اور سب سے اہم امانت اور سب سے پختہ میساق بندے کا اپنے رب سے یہ عہد و میساق ہے کہ وہ جب تک زندہ رہے گا اس کی بندگی کرتا رہے گا اور اس کے رسول کی بات کو سب کی بات پر مقدم رکھے گا نمبر ساتھ اور وہ لوگ اپنے پاس موجود شہادتوں کو نہیں چھپاتے بلکہ جب ان کی ضرورت پڑتی ہے تو حکام کے سامنے انہیں بے کم ادا کرتے ہیں نمبر آٹھ اور وہ لوگ اپنی پنجگانہ نمازیں شروط و ارکان کا التظام کرتے ہوئے خوشو و خوضو تمانیت اور رکو سجدہ اور قیام میں اعتدال کا لحاظ رکھتے ہوئے ان کے مقرر حدود و اوقات میں ادا کرتے ہیں مفسرین لکھتے ہیں کہ آیت میں نمازوں کے اہتمام کا ذکر دو بار آنا نماز کی فضیلت اور دیگر اعمال صالحہ کے مقابلے میں اس کی عظمت و اہمیت کی دلیل ہے اللہ کے جو مومن بندے ان اوصاف کے حامل ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے آیت انیس میں مذکور نفسیاتی بیماری سے وہ محفوظ رہیں گے اور جب دنیا سے رخصت ہو کر اپنے رب کے پاس پہنچیں گے تو اللہ انہیں عزت و اکرام کے ساتھ جنتوں میں جگہ دے گا